بسم اللہ الرحمٰن الحمۃ الحمۃ اللہ علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے سلسلہ درست کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر سات سو اٹھارہ ابلیگ تین سو ساٹھ ہے سات سو اٹھارہ دعو شریف کے شروع سے لے کر ابھی تک کے کی تعداد تین سو ساٹھ جو ہے اولاد فتح کی الحمدللہ تو اس کے میں سے عورت خود میں ہم لوگ جو اس میں اعظم نمبر چھبیس اور ستائیس یعنی یا معزو یا مزلو کی توضیحات ملتا اس میں لغت کے حوالے سے ان دو آسمان حوصلہ کی توضیحات ہو گئی ابھی نئے عنوان جو المعز و جل جلجلال قرآن پاک ہے اس عنوان سے اس کے توجہ کہ یہ دو آسمان مقدس قرآن پاک میں کے صورت میں آیا ہے اور اس کے قرآن کی روشنی میں کچھ توضیحات تو یہ دونوں اسماع حسنیہ قرآن مزید میں اسم کی صورت میں وارد نہیں ہوا ہے یعنی یہ اے یا یامعزو یا مضل یا المعز المزل اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے طور پر وارد نہیں ہوا بلکہ فعل کی صورت میں آئی ہے جیسے توعزو و تضل کے الفاظ میں آئی ہے ہاں توز منتشا تظلومنتشاء کی صورت میں آئی ہے اور المعز المزل انہی افعال کے اسم فائل کے کا شرائے اسی سے بنائے ہوئے اس میں اس طرح یہ دونوں اسما بھی قرآن پاک سے ہی ثابت ہے کیونکہ ان کے فعل جب موجود ہے تو فائل تو فائل, فائل کے وقت تو فیل ہوتا نہیں ہے ہاں تو لہٰذا جو ہے جو عزت دیتا ہے وہی معیز ہے جو ہستی ذلیل کرتا ہے وہی مزل ہے تو المعیز المزل جو ہے اب کہ مختلف آیات کی روشنی میں اس کی تھوڑی سمتوجیکہ نمبر ایک بعض ایسی آیات ہیں جن میں تمام عزت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ثابت ہے جی فرمایا فن العزت علی اللہ جمعہ سرہ نسا نمبر ایک سو انتالیس اور یونس کی نمبر چھپن ان فرمایا تمام عزت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جب تمام عزت اللہ جو ہے تمام عزت جو ہے تمام عزت کا مالک صرف اللہ ہی ہے تو کسی کو عزت دینے اور نہ دینے کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے ہاں جی لہٰذا اللہ تعالیٰ معیز ہے مزل ہے جی اس کو عزت دیں گے وہی معیز ہے جس کو دل دلیل کریں گے مزل بھی ہے پس اللہ تعالیٰ اس ساتھ کی روشن میں بھی معیز اور مزل ہے نمبر دو اور سرحِ فاتر نمبر دس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کا نیور دلزت علہزت من کا نیورزت حن العزت اللّہ الاززتا لیلہ الاززتا لیلہ فاتحہ نمبر یعنی جو کئی عزت چاہتے ہیں تو وہ جان لے کہ بلاش کے تمام عزت کا مالک اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اقدس ہے تو اس آیت مجیدہ سے بھی واضح ہوئی کہ عزت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے ہاں جی اور وہی ذات حقیقت میں صاحب عزت ہے اس طرح جواہد نمبر تین لیکن یہ بات واضح ہے کہ حقیقی عزت کا مالک صرف اللہ ہے ہاں جی صاحب عزت اللہ ہے تمام عزت حقیقت میں اللہ ہی کے لیے ثابت ہے اور جو کوئی اس صاحب عزت ذات اقدس سے ہاں جی اس پر پختہ ایمان و معرفت ذات و صفات اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہوگا عزت پا سکتے ہیں یعنی بس جو ہے جو کوئی صاحب عزت ذات عادت سے صاحب عزت ذات عادت سے اس پر بہت ایمان و معرفت ذات و صفات اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہو کر جو ہے عزت پا سکتے ہیں اور جتنا اللہ جو ہے صاحب عزت سے قریب تر ہوگا اتنا ہی جو ہے اللہ جو ساویزت سے بندہ اس سے قریب تر ہوگا ہاں جی اتنا ہی اس بندے کو اللہ کی طرف سے عزت و شرف ملے گا جتنا بندہ اللہ سے قریب تر ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ عزت و شرف ملے گا اور جتنا اس عظیم مالک عزت سے دور ہو جائے دو ہوتا جائے گا بندہ جو ہے جتنا اللہ جو ساویزت سے دور ہوتا جائے گا اس کے احکامات کی نافرمانی کرتے چلیں گے اتنا ہی ذلیل و خوار ہوں گے جناج جو اس ذات آگت نے فرمایا انکم الد اِن اللہ ادقا کم سر حجرت تیرہ میں ہاں بلا شک شبہ جو ہے بے شک اللہ کے حضور میں تم میں سے سب سے زیادہ معزز و مکرم و عزت وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ باطغواہ ہے یعنی سب سے زیادہ اللہ کی کے احکام کے متیب و فرم بردار ہو وہی اللہ کے نظر میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہے اللہ تعالیٰ باندھے کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں پس جو اللہ کے جو راہ پر چلے گا اس سے عزت ملے گا اور جتنا بہتر چلے گا اتنا ہی زیادہ عزت و شرف ملے گا اس وجہ سے اللہ کے صالح و نیک بندوں کی ہر شخص کے نزدیک جو ہے ہوتی ہے اللہ کے صالح و نیک بندوں کی ہر شخص کی نزدیک عزت ہوتی ہے اللہ کے پیارے نبی کو ہاں جی دشمن بھی جو ہے صادق العامن کہہ آپ کو عزت کرتے تھے آپ پر اعتماد کرتے تھے کیونکہ یہ عزت اسے اللہ نے دی ہے بندے کو جو عزت تھی اسے اللہ نے دی ہے اور جب اللہ کسی کو اپنی عزت سے شرف یاب کرتا ہے ہاں جی شرف یاب کرتا ہے تو ہر کوئی اس بندے کی عزت کرنے لگتا ہے حتٰ حیوانات و نباتات و جمادات میں اس کی عزت کرتے ہوئے اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں انبیاء و عوریا و اعمہ علیہ السلام کی بہت سے معجزات اسی باپ سے ہے کہ ان کو جیسے کہ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ مجھ پر جب پہلی دفعہ وہی نازل ہوا جب میں یہ غار ہیرا سے نیچے اتر رہا تھا تو ہر چیز جو, جو ہر حجر و مدر درخت ہر چیز جو ہے مجھے سلام کر رہا تھا ہاں جی تو یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے جتنا بندہ خالی تعلّہ جس کو عزت دے دیتا ہے جس کو مکرم کرتا ہے معذت کرتا ہے اس کو عزت باشتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کے عزت کرتے ہیں حتیٰ نباتات جماعتات حیوانہ نمبر چار ولی جو اللہ علی اللہ علی ولی رسول ولی المومنی سرۂ منافقون کی عادت نمبر آٹھ ہے عزت صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور المومنین کے لیے اس میں عزت جو ہے اللہ تعالیٰ خود کے لیے بھی ثابت کیا ساتھ ہی اللہ کے رسول کے لیے بھی مومنین کے لیے بھی اللہ نے عزت کو ثابت کیا رسول اور مومنین کو عزت اللہ تعالیٰ نے ہی عطا فرمایا ہے اور یقیناً رسول کو جو عزت و شرف کا مقام حاصل ہے وہ مومنین کو نہیں ہے لیکن مومنین کو اللہ اور اس کے رسول کے متی ہونے کی وجہ سے اللہ نے انہیں بھی عزت و شرف سے نوازا ہے بلا شک جو ہے اطراع نمبر پانچ تو عظلمت شاہ و تظمنت شاہ سرا علیہ عمران کے نمبر چھبیس ہے یعنی اللہ تو جسے چاہے عزت دے دیتا ہے اور جسے جس چاہے ذلیل و خار کر دیتا ہے تو اس حایت میں اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دیا کہ عزت و ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے ہاں جی کیونکہ ہمیں تعلیم دیا کہ تم اللہ کے عزم میں یہ دعا کرتے رہو کہ تو و و اللہ تو جسے چائے دیتا تو ظلم شاع تو چیز چائے ذلت دیتی ہے اللہ نے خود ہمیں سکھایا تم یہ دعا کرو مطلب کیا اس ہمیں یہ بھی سمجھایا کہ عزت و ذلت اللہ ہی کے ہاتھ میں یاد اسی کو خوش رکھیں اور اسی کے درگاہ میں جھکا رہیں جتنا انسان اللہ کے حضور میں جھکا رہے گا اتنا اللہ اس کو معزز کرے گا تو اس حالت میں اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دیا کہ عزت و ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے اور المعز ظلمضل عزت دینے والوں ذلیل کرنا وہی ذاتِ پاک ہے نہ حقیقی عزت اللہ کے سوا جو ہے کسی اور کے ہاتھ میں ہے نہ کہ جو ہے حقیقی عزت اللہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں نہ کسی کو حقیقی معنی میں ذلیل کرنے کا کسی کو اختیار ہے نہ حقیقی معنی میں کسی کو عزت دینے کا اختیار ہے نہ حقیقی معنی میں کسی کو ذلیل کرنے کا کسی کو اختیار ہے ہاں جی ہمیں سمجھ ہے کہ عزت اور ذلت سب اللہ تبار و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں وہی ذات و بائی تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے جسے چاہے ذلیل و خوار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی عزت دینے والا ہے اور وہی ذلت دینے والا ہے ہاں جی وہی ذات اپنی حکمت سے اور بندوں کے افعال و اقوال و اعمال کی بنیاد پر جو عزت کا حقدار ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت دے دیتا ہے اور جو ذلت و خوار ہی چاہتا ہے اسے ذلیل و خار کر دیتا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے ذلت چاہتا ہے تو اسے ذلیل کر دیتا کیونکہ عزت چاہتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے پاس ہے اگر آپ دنیا میں عزت چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے بات کو جان لیں کہ عزت ساری کی ساری جو عزت اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے جو لوگ مخلوق سے بے نیاز ہو جاتے ہیں وہی حقیقی عزت کے مستحق ہوتے ہیں ہاں جو مخلوق سے بے نیاز ہوتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے درگاہ میں جھکا دیتے ہیں اور حقیقی مزین اللہ ہی کو سمجھتے ہیں اور اسی کو راضی رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو ہے یقینی بات ہے وہی حقیقی عزت کے مستحق ہوتے ہیں اللہ کے درگاہ میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے باغی افراد کو ظاہری عزت حاصل ہو جاتی ہے ہاں حکم و حکومت مل جاتی ہے طاقت مل جاتی ہے اس طرح مگر یہ محض عارضی اور وقتی صورتحال حال ہوتی ہے اور ایسی عزت کا گمان ماس نفس کا دھوکہ اور غرور ہوتا ہے یہ حالت عموماً جو اللہ تعالیٰ کی جانش سے استدراج اور مہلت ہوتی ہے بندوں کے لیے اس کو وہ عالی وہ سیدھے راستے پر آ جائیں اور بلاغر نہیں آتے اس دوران میں بھی اور بلاغر انسان کے لیے بڑے وبا اور مثبت کا پیش کمہ ثابت ہوتے یہی عزت جو بندہ جو اللہ کی مسلسل نافرمانی فرمانی کرے اور اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو بظاہر عزت دے دے تو یہ حقیقت میں عزت نہیں ہے یہ بہت بڑی ایک عظیم ذلت و خاری پیش خیمہ ہوتی ہے بعض عالین ہی فرماتے ہیں المعز جلجلال وہ ذات ہے جس نے اپنی حفاظت کے ذریعے اپنے دوستوں کو اعزاز بخشا پھر اپنے رحمت سے ان کو بخش دیا پھر ان کو اپنے معزز گھر یعنی جنت میں منتقل فرما دے گا اور انہیں اپنی لکاس سے نوازے گا سب سے بڑی عزت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نیک سالے بندوں کو ملتی ہے اور مضر جل جلال وہ ہیں جس نے دشمنوں کو اپنی معرفت سے محروم رکھ کر کفار مشکین کو منافقین کو ہاں جی اپنی معرفت سے محروم رکھ کر اپنی مخالفت میں ڈال کر ذلیل فرما دیا پھر ان کو اپنی اقوت خانہ جہنم میں منتقل فرما دے گا اور انہیں وہاں چھوڑ کر اور اپنے سے دور رکھ کر رسوا کر دے گا اللہ تعالیٰ یہ متعلق کتاب خصوصیت آسما حوصلہ کی سوا نمبر دو سو ترہتر پر میواز نے نقل کیا الحاظ آخر خلاصے لہٰذا معلوم ہوا کہ عزت اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمن برداری میں ہے بند مومن کو یہ بات سمجھنے کے چلتے گرامی ہاں دنیا کے سو بندوں کو راضی کرنے کے پیچھے پڑھنے سے بہتر ہے ایک اللہ کو راضی کرے اگر آپ ایک اللہ راضی کریں گے وہ سب کو راضی کریں گے ہاں جی وہ ذات جو ہے اور اور ذلتاری اسی ذاتِ اقدس کی نافرمانی میں ہمیں یہ جاننا چاہیے ہاں جی ضلع تفہاری اس ذات اقدس کی نافرمانی میں ہے اور عزت اللہ تعالیٰ کے تعت و فرم و میں یہ دو باتیں ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے اگر آپ چاہیے دنیا میں معزت ہونا چاہیں آخرت میں معزت ہونے چاہیے صاحب عزت ہونا چاہیں آپ کو جاننا چاہیے یہ عزت اللہ تعالیٰ کے تعت و فرم و میں ہے اللہ کی طرف سے آئب اس کے نمائند انمبیا آئمہ اولیا کرام علما ربانی ان کے اعتاط و حرم برداری میں ہے ہاں یہ اللہ کی مقدس کتاب قرآن پاک فیرنبی کی تعلیمات کے فرم برداری میں ہے اس کے اعتعمت میں ہیں اور ضلع تخاری اسداد کے نافرمانی میں ہیں. اللہ کے قرآن پاک خود پشتیں دور ہو جائے اللہ نبی کے پیرانبی کی سنت سے دور ہو جائے اعمہ علیہ السلام کی تعلیمات محبت سے دور ہو جائے الگ دن کی تعلیمات سے دور ہو جائے صرف شیطان النب ہمارا کی پیروی کریں گے تو یقینی بات ہے وہ دنیا میں بھی ذلیلوں کا وہ ذات اپنی علم و حکمت کی بنیاد پر جسے چاہیے عزت عطا کرتا ہے اور جسے چاہیے اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے بے جا کسی کو ذلیل نہیں کرتے اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے ذلیل و خار کر دیتا ہے اور یہ امی جاننا چاہیے بیا دین خیر کل کلشین غذیر تمام خیرات تمام بلائیاں تمام عزت اللہ تعالیٰ کے دس قدرت میں ہیں اسی کے دروازے پہ جھکنے میں ہیں اسی کا سچا بندہ بن کے رہنے میں اسی کے تعلیمات روشنے میں چلنے میں اور تمام و خاری اور سزاد اقدس کی تعلیمات کی نفرمانی اس کی طرف سے آئے ہوئے نمائندے انبیاء عیمہ علیہ السلام برغان الدین اولکرام المہربانی ان کے تعلیمات سے انحراف اور خودسری میں ہاں جی اور اپنی ناقص شکل کی روشنی میں جو ہے زندگی گزارنے میں اعضا ہمیں چاہیے دین کی صحیح معرفت کریں حاصل کریں اور قرآن سنت کی روشنی میں اللہ کے کی رسول کی تعلیمات روشنی میں زندگی گزاریں تاکہ ہم دنیا میں بھی باعزت ہو اللہ کی نظر میں باعظت ہو رسول کی نظر میں باعظت ہو اور یہ ساتھ کے مزاح ہو کہ جو ہے ولی اللہ ولی رسول ولی المومن ہاں جیلِ عزت اللّہ بے شکِ اللہ کے ہیں۔ ال لََََََََََََعزتِ رسول والمومنین کا مہذاب بن جائے عزت مقاف کو بھی ہے اگر ہم اللہ رسول کے اطاعت کریں یہ دعا اللہ تعالی ہم سب کو تمام عثمان کو خود کو چیز کے لائق بنا دیں کہ اللہ تعالی ہم عزت سے نوازے دنیا ہر دونوں میں اور ان تمام کردار رفتار گفتار سے دور ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت و خاری کا سبب بنے آمین سب